چار اپریل انیس سو بانوے اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ پچیس چک سرگودا میں فتح مبین کانفرنس سے خطاب فرما رہے ہیں عنوان ہے مسئلہ امامت سماج فرمائیں شکریہ پچیس چک چوک کے باغ ضلع سرگودا کے نوجوانوں اور دوستوں آج کا یہ پروگرام اصل میں تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ایک یہاں کے مناظرے کی وجہ سے طے کیا گیا تھا جو شیعہ سنی کے مابین ہونا تھا اور عین موقع پر شیعہ کا فرار سامنے آیا میں اور مولانا علی شہر حیدری مولانا اعظم تارک صاحب یہاں پہنچ گئے تھے لیکن شیعہ یہاں مقابلے میں نہیں آیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو کامیابی نصیب فرمائی اور یہ آج کی تاریخ اصل میں اسی کامیابی کے اوپر فتح مبین کانفرنس کے نام سے مونوند ہے ویسے بھی عام لوگوں کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی مصروفیات ہیں ہم بڑے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں اور سپاہ صحابہ کی جو ملک گیر تنظیم کا اس وقت کام ہے اور جھنگ کے الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ہر گاؤں کا اور ہر علاقے کو ٹائم باضابطہ اور جس طرح پہلے دیا جاتا تھا اسی طرح دیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن یہ چونکہ ڈیڑھ سال پہلے کا ایک وعدہ تھا اس لیے یہاں کے دوست میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایکٹو اور فعال رہے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا اور بلا ہمیں یہاں لا کر ہی دم لیا ہے اور رمضان المبارک میں بار بار یہاں سے ساتھیوں کا گروپ جاتا رہا میرے گھر میں اور اس طرح ان کی جو محنت ہے آج کے جلسے سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے واقع اس گاؤں میں بڑی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا نصیب فرمایا میرے بھائیوں کیونکہ یہ فتح مبین کانفرنس کے عنوان سے یہ جلسہ ہو رہا ہے اور موضوع بھی یہاں کے ساتھیوں نے رکھا ہے کہ شیعہ کس بنیاد پر کافر ہیں آپ کیوں شیعہ کو کافر کہتے ہو کیا وجہ ہے کہ شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے قرآن کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اسلام کا علم بردار بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اور ایران ایک اسلامی ملک کے نام سے عام طور پر مشہور بھی ہے خومینی نے بھی دعویٰ اسلام کا کیا اور خود شیعہ بھی عرصے دراز سے مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل رکھے ہوئے ہیں تو پھر کس طرح سپاہ صحابہ نے ایک نیا نعرہ لگایا کہ جی شیعہ کافر ہیں اور پھر کافر کافر کا نعرہ لگا جاتا تو یہاں اس چیز کی وضاحت کی ضرورت تھی کہ شیعہ کس بنیاد پر کافر ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان پر آج آپ سے میں گفتگو کروں اور اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت تھوڑے سے وقت میں آپ میری معروضات اور بالکل واضح انداز میں گفتگو پر ضرور آپ کو اطمینان نصیب ہوگا اور ہمارا موقف آپ کے سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے ہندو سکھ عیسائی یہودی ان کا کفر کیسا ہے اور شیعہ کا کفر کیسا ہے میری جماعت کے مایا ناز فرزم حضرت مولانا محمد نواز بلوچ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو فرمائی انہوں نے بھی اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا میں اس بات کو ذرا آگے چلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے کیا مسلمانوں کا اختلاف شیعہ کے ساتھ کیا ہے پہلے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے اسی بات کا نہیں پتا کہ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا اختلاف ہے کیا بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ تازی پر ہے ہم تازیا نہیں نکالتے تازیا نکالتے ہی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف صحابہ پر ہے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم مانتے بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف متے پر ہے وہ متا کرتے ہیں ہم نہیں کرتے بعض کہتے ہیں جی شیعہ کے ساتھ ہمارا اختلاف دس محرم کا جلوس ہے یہ بات نہیں ہے میں آپ کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف ان ساری باتوں میں سے کوئی نہیں اصل اختلاف کو سمجھو کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف کیا ہے اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ صحابہ پر نہیں ہے اور نہ ہی اصل اختلاف شیعہ کے ساتھ یا علی مدد پر یا, یا اللہ مدد پر یا اس طرح کے لفظوں پر ہی اصل اختلاف ہے. شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نظریائی امامت اور نظریہ خلافت پر ہے اصل اختلاف کو پہلے سمجھ اب یہ جتنے بھی آگے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں یہ اسی نظریہ امامت کی وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا اور شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اسلام نے رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت پیش کیا اب آپ دیکھیں کہ نبی کے بعد خلافت ہونی چاہیے یا امامت ہونی چاہیے یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ نبی کے بعد امامت ہو اس لیے کہ امامت کا معنی ہے آگے ہونا اس لفظ پہ غور کریں ذرا امامت کا माना کیا ہے آگے ہونا اور خلافت کا माना ہے پیچھے ہونا مسلمان کہتے ہیں کہ نبی کے بعد آدمی آگے نہیں ہو سکتا پیچھے ہو سکتا ہے شیا کہتے ہیں کہ آگے بھی ہو سکتا ہے نہیں سمجھے میری بات آپ اگر اس لفظ پر آپ غور کریں سارا اختلاف سمجھ میں آ جائے یہی ساری تقریر اسی عنوان پر ہوگی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے مسلمانوں کا اصل اختلاف شیعہ سے نظریہ امامت پر ہے شیا کہتے ہیں کہ نبی کے بعد امام میں کہتا ہوں نبی کے بعد خلیفہ آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ دیکھو جی امام ابو وہ امام مالک امام شافی پھر یہ بھی تو امام تھے تو آپ بھی ان کو امام کہتے ہیں تو یہ کیا مطلب ہوا یہاں بھی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک ہے کہ ایک آدمی ایک کسی فن میں ماہر ہو اسے امام کہتے ہیں کہ یہ فن کا امام ہے یہ اور بات ہے ایک آدمی مسلے پر کھڑا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری مسجد کا امام ہے یہ اور بات ہے یا ابو بکر صدیق رسول اللہ کے مسلح کے وارث تھے اس معنی میں وہ امام تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جو فن فقہ میں ماہر ہے ہم اسے امام ابو نیفہ کہہ رہے ہیں امام شافی امام مالک کہہ رہے ہیں یا ایک آدمی فن عدل عدل حریت کے انتقام میں ماہر ہے تو امام عدل حریت حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں وہ اور بات ہے لیکن جس امامت کا فلسفہ شیعہ نے پیش کیا کہ امامت کہتے کس کہ کو ہیں وہ نقطۂ نظر پوری اسلام کی تاریخ میں کسی اور جماعت نے پیش نہیں اس لیے کہ شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے ماں بارہ اماموں کا درجہ ہے اور بارہ اماموں کا مرتبہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا سے بلند ہے اور امام جو ہوتا ہے یہ ماں کے پیٹ سے پیدا یعنی عام انسانوں کی طرح اس کی پیدائش نہیں ہوتی شیا کے نزدیک امام امام جو ہوتا ہے وہ مادر رحم سے عام انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا جس وقت ماں اور باپ اماپ کا ایک رات میں اختلاف کرتے ہیں اس سے تین دن پہلے جبرائیل امین آ کر جنت سے ایک شربت کا گلاس اس کے باپ کو دیتے ہیں اور وہ پینے کے بعد وہ میاں بیوی بی علیحدہ ہوتے ہیں اور اس نتیجے میں اختلاف کے امام پیدا ہوتا ہے اور پیدا بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے عام انسان ہوتا ہے بلکہ امام جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوتا ہے اور پھر امام جو ہے وہ نبی سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے امام جو ہے وہ یعنی معصوم ان الخط ہوتا ہے امام معمور من اللہ ہوتا ہے امام پر جبریل امین اترتا ہے. امام شریعت کو تبدیل کر سکتا ہے امام خدا کی طرح ہوتا ہے امام عالم حاجت مشکل ہوا کرتا ہے امام سے مدد مانگی جا سکتی ہے امام قرآن اور حدیث کے اقامات کو تبدیل کر سکتا ہے یہ ہے وہ امام جو شیعہ کے نزدیک محمد رسول اللہ کے بعد بارہ اماموں کو یہ حیثیت حاصل ہے یہ شیعہ کا نظریہ امامت جس کو بال اتفاق پوری امت کے علماء خواہ وہ شافی ہو وہ وہی ہو خا وہ مالکی ہو خا وہ بریلوی ہو ہاں دیو ہو ہاں وہ اہل حدیث ہو پوری کائنات میں چودہ سو سال کی اہل سنت کے علماء اس نقطۂ نظر کو گبھر قرار دے چکے ہیں اور اس مسلمانوں کا شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف اسی نظریہ کی محبت اب آپ کہیں گے کہ شیعہ نے تو صحابہ کو کوالی دی ابو بکر عمر کو آپ کہتے ہو کہ اصل اختلاف وہ نہیں تاریخ قرآن ہے کلمہ طیبہ کی تبدیلی ہے میرے بھائیو یہی وہ بات ہے کہ جب یہ اختلاف سمجھ میں آ جائے گا کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف نظریہ امامت پر ہے اب میں نے شیعہ سے سوال کیا آپ نے سوال کیا چودہ سو سال پہلے ائما نے سوال کیا خلفاء نے سوال کیا ہر امت کے علماء نے سوال کیا کہ اگر شیعہ اگر تمہارے نزدیک امامت کا رتبہ نبی کے بعد ہے تو بتاؤ امامت کا ذکر قرآن میں کہاں ٹھیک ہے جب یہ سوال ہوا تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے شیعہ نے تعریف قرآن کا درد ہے نے کہا قرآن تو تبدیل ہو گیا تھا اگر یہ قرآن پورا ہوتا اس میں بارہ اماموں کے نام ہوتے اس میں نظریہ امامت ہوتا اگر یہ قرآن پورا ہوتا اس کی آیتیں ستارہ ہزار ہوتی یہ قرآن جو موجودہ ہے یہ تو شراب خور خلفاء نے لکھا تھا اس قرآن کو تو تبدیل کر دیا گیا تھا اب دیکھو شیعہ نے نظریہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تحریف کا کیسا گھڑا شیعہ نے نظریہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے کلما طیبہ میں تبدیلی کا اعلان کیا اور کیا کہا لا لا محمد رسول اللہ علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیف فصل کہ علی المرتضی کو ولی بنایا گیا یعنی امام بنایا گیا اللہ کا دوست بنایا گیا, وسیع رسول بنایا گیا محمد نظریہ امام کہ اسلام کا حصہ ہے تو پیغمبر کے مسلے پہ صدیق کھڑا ہوا تھا اس نے کیوں نہیں بتایا عمر کھڑا ہوا تھا اس نے کیوں نہیں بتایا عثمان کھڑا تھا اس نے کیوں نہیں بتایا چلو یتی نہیں بتا سکے باقی ایک صحابہ موجود تھے انہوں نے کیوں نہیں بتایا تو ان کے لیے کینا گڑا کہ وہ بکر تو کافر تھا وہ کیسے بتا عمر کافر تھا وہ کیسے بتا عثمان اس کافر تھے وہ کیسے بتاتے سارے صحابہ کافر تھے وہ کیسے بتاتے میرے بھائیوں اسی نظریہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے جب دلیل کوئی نہ ملی قرآن کو جھوٹا کہا دلیل کوئی نہ ملی کلمہ بدل دیا دلیل کوئی نہ ملی صحابہ کو کافر کہا یہ وہ اپنی عادی خراب ہے یہ شیعہ امامت کا نقطۂ نظر پیش کر کے پوری امت سے علیحدہ ہو چکا ہے اور مسلمان خلافت کا نظریہ پیش کر کے اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خلافت کا نظریہ اسلام ہے اور امامت کا نظریہ کفر ہے کوئی بات میری سمجھ میں بھی آپ کو آ رہی ہے پتا چل رہا ہے کہ شیعہ کے ساتھ ہمارا سر اختلاف کیا ہے کون سا اختلاف ہے ابھی بتاؤ شیا کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف کیا ہے امامت نظریہ امامت شیا نے رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت پیش کیا اور جب اس کو ثابت نہ کر سکے تو کلمہ بدل دیا قرآن بدل دیا صحابہ کو کافر کہہ دیا یہ ہے وہ بات پورے مذہب سیت کا یہ تصور اور میں نے دو لفظوں میں خلاصہ بتا دیا کہ شیعہ کے ساتھ اصل اختلاف ہے کیا اور یہ سارے تانے بانے کیوں تبدیل دی؟ دیکھیے شیعہ کے نزدیک نبی کے بعد نظریہ امامت ہے اور امامت اصول دین سے ہے جس طرح توحید میرے نزدیک اصل دین ہے رسالت اصل دین ہے قیامت اصل دین ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں کتنے ارکان ہیں کتنے ارکان ہیں لیکن شیعہ کے نزدیک پانچ ارکان نہیں شیعہ کے نزدیک سات ارکان ہے کتنے ارکان ہیں اور بعد شیا نے ارکان لکھے میرے نزدیک شیعہ میرے نزدیک حکان کون سی پہلے کلمہ شہادت کلمہ نماز روزہ حج نقاب پانچ ہو گئے شیعہ کے نزدیک ان کے ساتھ امامت بھی ہے ان کے ساتھ امامت, امامت, امامت, امامت بھی ہے اور عدالت بھی ہے اور رجعت بھی ہے رجعت کا معنی بھی سمجھ لیں کہ رجعت کا معنی لوٹنا یعنی امام اگر جب بھی چاہے گا کسی کو قبر سے نکال سکتا ہے قیامت سے پہلے پہلے امام جس کو چاہے قبر سے زندہ کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں عقید ہے اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کی بات تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ کیجیے اب مسلمانوں کے جو اصول دین ہیں وہ علیحدہ ہیں شیعہ کے اصول دین علیحدہ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے نزدیک اصول دین کلمہ ہے شہادت الہ ہے اور شہادت محمد رسول اللہ یعنی اس کی گواہی کیا مطلب کہ کلمہ طیبہ توحید و رسالت پر مشتمل ہے ٹھیک ہے تو توحید پر قرآن پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے ہیں توحید پر تیئیس سو آیات کتنے آیا تیئیس سو اور رسالت پر اٹھارہ سو آیات ٹھیک ہے اور نماز پر سات سو آیات ہے روزے پر سو کے قریب آیات ہیں زکات پر ترونجا کے قریب آیات اور حج پر تیئیس کے قریب آیات ہیں بالکل واضح واطم ملازن و اللہ قرآن پات ہوں کتوالی مسیام روزہ فرض ہے عقیم صلاح کا آ تو زکات, زکات فرض ہے یعنی جو میرے نزدیک اصول دین ہے وہ قرآن میں واضح نظر آ را. واضح بالکل واضح لیکن شیعہ کے نزدیک اصول دین میں امامت شامل ہے اور پورے قرآن میں ایک لفظ بھی امامت کے بارے میں کوئی نہیں کہ نبی کے بارے امامت میں چیلنج کرتا ہوں شیعہ کو کہ شیو اس موجودہ قرآن میں ایک لفظ پہمبر کے بعد اور علی کی ولایت کا ایک لفظ دکھا دو میں اپنا ایک لفظ اور یہ چیلنج میں نے بھی کیا یہ چیلنج چودہ سو سال سے امت مسلمہ کر رہے کہ ایک آیت ثابت کرو ایک آیت میرا جو اصول دین ہے میں تو کئی کئی درجن آئے تھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اصول دین یہ ہیں اور یہ آئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جو اصول دین رکھتے ہو آپ اس اصول دین میں سے ایک اس اصول دین پر ایک آیت تو قرآن سے پیش کرو کہ نبی کے بعد علی ہے اس پر ایک آیت لے آؤ چلو ایک آیت چلو نستی کے ساتھ نہ صحیح اشارت النس کے ساتھ لے آؤں دلارت النس کے ساتھ لے آؤ چلو اسی طرح لے کہ بھی ایک آیت ہے اس کا زہر معنی یہ نہیں بنتا بلکہ اس کا اصل معنی اس دلیل سے یہ بنتا ہے کہ حضور کے بعد علی چلو ایسی آیت ہی لے آؤ ٹھیک ہے میں نے کتنی ریپ دی ہے کا مانا اس کو بھی چھوڑو ایک آیت ہے اس کا مصمومی دلیل سے بتاؤ کہ اس آیت کے اندر حضرت علی کی خلافت مراد ہے اس دلیل سے بتاؤ چلو یہی لے آؤ تم نہ اشارہ تن نہ کنارا تن کوئی حضرت علی کی بات ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کے بعد علی تو پھر اس وجہ سے کہ جب پورے کنان میں یہ چیز نہ ملی تو شیعہ نے عقیدہ گڑا کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے <سطور> اگر یہ مکمل ہوتا تو اس میں علی کی خلافت کا زیات ذکر ہوتا <سطور> <سطور> <سطور> یہ <سطور> اب اس سے پہلے کیا میں کہتا ہوں باقی ساری باتوں کو چھوڑو ایک چیز پر آؤ سربودا کے علاقے کے لوگ پڑھے لکھے ہو سمجھدار ہو اور یہ جو گاؤں کے علاقے کے لوگ ہیں یہ بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ روشن ضمیر ہیں اور باتوں کو سمجھ رہے شیعہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. علی, و علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت و بلافظ. یہ کلمہ شیعہ کا ہے یا نہیں ہے بلند آواز سے اے اے اے ہے اور آپ کا کلمہ کون سا ہے محمد رسول اللہ اب یہ کلمہ طیبہ اساس اسلام بنیاد اسلام کلمہ طیبہ بنیاد ہے یہ اگر کلمہ طیبہ کو آپ بنیاد سمجھتے ہو بنیاد ہو اور یقیناً کلمہ بنیاد ہے بلکہ میں کہوں گا کہ کلمہ طیبہ اصل دین ہے کلمہ طیبہ بنیاد دین ہے کلمہ طیبہ دستاویز اسلام ہے کلمہ طیبہ سند اسلام ہے کلمہ طیبہ اسلام کی سند ہے یا نہیں ہے بلند سے. کلمہ طیبہ سند ہے یا نہیں اب ایک آدمی کی سند جالی ہو آپ اس کو اس ڈگری کا حامل تصور کر سکتے ہیں میٹرک کی ایک آدمی کے پاس سند ہے ایک آدمی کے پاس سند ہے اس پر نمبر ہے دو سو اور ایک کے نمبر ہیں پانچ سو آپ دونوں کو کہیں کہ یہ دونوں پاس ہیں کہہ سکتے ہو ایک آپ ایک آدمی کے پاس سند ہے جالی اور ایک کے پاس ہے اصلی آپ کہو کہ دونوں ٹھیک ہے ہو جائے گا وکل مانتی میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں میں کہتا ہوں آگے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ میری بنیاد ہے شیعہ کی بنیاد یہ نہیں ہے تو جب بنیاد اس کی علیحدہ ہے میری علیحدہ ہے کس بات میں اتحاد بین المسلمین کرتا بنیاد علیحدہ پاگل ہو گئے ہو دماغ خراب ہو گیا ہے میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں میں ہاتھ یہاں باندھتا ہوں اہل دیش یہاں باندھتے ہیں ٹھیک ہے آپ تو باندھتے ہیں کوئی اختلاف نہ ہوا لیکن یہ بات کہ میرے کلمے کے دو جزے ان کے پانچ جزے مسلمان یہ بھی ہیں مسلمان میں بھی ہوں تو بنیاد کس کو کہتے ہیں تو کس کو کہتے ہیں سلط کس کو کہتے ہیں کہ دو جز والا بھی مسلمان پانچ والا بھی مسلمان بتا کفر کیا ہے اسلام کیا اور پھر یہ بھی دیکھو کلمہ طیبہ جب سے دنیا بنی ہے اس کے دو ہی جز ہیں اس کے کتنے جزے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کلمے کے اور سو گئے ہو کہ جان دے ہو آدم سے لے کر آج تک کلمے کے کتنے ہیں؟ دو جزے دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کلمے کے دو جزے لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ کلمے کے دو جزے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسمعیل زبی اللہ لاللہ مسا کلیم اللہ لا لائی اللہ عیشا لا اللہ لا اللہ داود خلیفت اللہ کل میں کے کتنے جز ہیں اور مح... لا للہ محمد رسول کل کلمے کے دو جز ہیں اب آپ مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ اسلام کے ماننے والوں کو ہم یہودی کہتے ہیں عیسا علیہ السلام کے ماننے والوں کو جو آج عیسا کو نبوت کو مانتے ہیں حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں عیسائی عیسا علیہ السلام کو جو آج نبی مانتے ہیں اور حضور کو نہیں مانتے ان کو عیسائی کہتے ہیں اسلام کو جو آج نبی مانتے ہیں اور حضور کو نہیں مانتے ان کو یہودی کہتے ہیں اور جو دبود علیہ السلام کو آج نبی مانتے ہیں اور مسل حضور کو نبی نہیں مانتے ان کو صابی کہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ صابی کا کلمہ ہے لا لائ ل اللہ داعود خلیفت اللہ لا لائ ل اللہ موسا کلیم اللہ یہ یہودیوں کا کلمہ ہے لا لائ ل عیسا رلا یہ عیسائیوں کا کلمہ ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں ان تینوں میں کلمہ ایک ہے کلمے کے دو جز دو ہیں کلمے کا جز لا لہ داود خلیفت اللہ جز دو ہے لا لاللہ موسا کلیم اللہ جز دو ہے لا لہ عیسا رلا جز دو ہے یعنی کلمے کے جز دو ہیں لیکن کیونکہ آج کے دور میں اس نے اس ایک جز کے بجائے اس ایک جز کو نہیں بدلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے تھا اس نے دود خلیفۃ اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہیے تھا یہودی نے لا الہ الا مسا کریم اللہ, اللہ کہہ دیا اس عیسائی نے لا لہ اللہ عشار اللہ کہہ دیا یعنی جز اس نے بھی نہیں بدلا صرف ایک نام بدلا جس نے ایک لفظ بدل دیا ایک جز بدلا جز نہیں بڑھائے جز نہیں گھٹائے جز دو رکھے لیکن جز میں تبدیلی پیدا کر دی کہ محمد رسول اللہ کے بجائے اپنے نبی کا نام لیا حالانکہ وہ نبی سچا ہے اس پر کتاب آئی ہے اس پر وہی آئی ہے لیکن جز بڑھایا نہیں جس گٹایا نہیں وہ تو کافر ہے جس نے تین اپنے پاس سے ملائے وہ مسلمان ہے پلے بھی کہیے یہودی کافر ہے کہ اس نے ایک جز اسلام کے مطابق نہیں کیا عیسائی کافر ہے کہ ایک جز اسلام کے مطابق نہیں کیا سابی کافر ہے کہ ایک جز اسلام کے مطابق نہیں بنایا لیکن جس نے تین جز اپنے پاس سے ملائے لائے لائی اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت بلا فصل شیعہ کے کلمے کے پانچ جس ٹھہرے یہ مسلمان کہہ رہا مجھے بتا یہودی کا کیا قصور ہے عیسائی کا کیا قصور ہے ہندو کا کیا اور سابی کا کیا قصور ہے ان لوگوں نے کلمے کے دو جز رکھے ہیں تیرے اسلام کے کلمے کے دو جز یہودیوں کے کلمے کے دو جز عیسائیوں کے کلمے کے دو جز سابیوں کے کلمے کے دو جز جنہوں نے نبی تبدیل بھی ہوا تو کلمہ نہیں بدلا نبی تبدیل بھی ہوا سرد نہیں بدلی کبھی تبدیل بھی ہوا کلمہ نہیں بڑھایا وہ تو کافی ٹھہرے ایک تبدیلی کے جنم میں جس نے تیر اپنے پاس سے ملائے وہ مسلمان کیسے ٹھہرا فیصلہ کر آج فیصلہ کر کے یہ نہیں ہو سکتا کہ دیرا بھی ٹھیک ہے سویرا بھی ٹھیک ہے رات بھی ٹھیک ہے دن بھی ٹھیک ہے برائی بھی ٹھیک ہے اچھائی بھی ٹھیک ہے اور رات بھی ٹھیک ہے دل بھی ٹھیک ہے کبر بھی ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے گناہ بھی ٹھیک ہے لیکن بھی ٹھیک ہے اچائی بھی ٹھیک ہے برائی بھی ٹھیک ہے کل کے دو بھی ٹھیک ہے بات بھی ٹھیک ہے فیصلہ کر دو چزوں مانا یا کافر پانچوانا توجہ کرو جس نے کلمہ بدل دیا وہ مسلمان ہیں اور ہمدرد کے رو افسا کی جالی بوتل ہو بچہ ہو جائے سنت جالی ہو بچہ ہو جائے میں کی سنت جالی ہو بچہ ہو جائے اور ہلدی جالی بیچے بچہ ہو جائے سیون اب کی جالی بوتل ہو بچہ ہو جائے ویپسی کی بوتل ہو بچہ ہو جائے محمد کا کلمہ ہو میں کیسے میرے بھائیوں شیعہ نے نظری امامت کا سابت کرنے کے لیے دین کا کلمہ بدل دیا دین کا کلمہ بدل دیا یا نہیں مسلمانوں سے کوئی شخص پوچھے کہ شیعہ کے ساتھ تمہارا کیا اختلاف ہے تو کیا کہو گے نظریائی امامت پر ہے اور نظریۂ امامت پر چار اختلاف بڑے اختلاف کتنے ہوئے پہلا اختلاف نظریہ امامت پر پہلا اختلاف کہ شیا نہیں عقیدہ گھڑا کہ اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے شیعہ شیعہ بات سمجھ لے پہلے اصول کافی شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب ایک اور بات یہاں درمیان میں یاد رکھیں کہ ایران میں جو شیعہ ہیں ان کے بعض عقائد اور ہیں پاکستان کے شیعہ کے بعض عقائد اور ہیں سعودی عرب کے شیعہ کے بعض عقائد اور ہیں افغانستان کے شیعہ کے بعد عقائد اور ہے آپ کسی شیعہ سے بات کرو وہ کہے گا میرا یہ عقیدہ رہے یہ شیا کا یہ قصور یاد یادتیں ددل اور فریب کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہی کہ آپ کسی شیعہ کو کہیں کہ تم قرآن کو نہیں مانتے وہ کہے گا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے تجربہ ہے آپ کا تو جو چکے یہ شی کا بنیادی عقیدہ وہ جھوٹ بولے لیکن میں ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ پوری دنیا کا شیعہ جس پر متفق ہے پوری دنیا کا خمینی بھی کلینی بھی حسینی بھی اور پوری دنیا کا شیعہ جس کتاب پر متفق ہے میں حوالہ اس کا دے رہا ہوں کسی زاکر کا نہیں کسی مراسی کا نہیں پاکستان کے کسی لانتی کا نہیں میں حوالہ دیتا ہوں اس کتاب کا جس کتاب کو ایران کا شیعہ بھی تسلیم کرتا ہے پاکستان کا شیعہ بھی مانتا ہے ہندوستان کا شیعہ بھی مانتا ہے پوری دنیا کا ہر شیعہ جس کتاب پر ایمان لانا اپنے مذہب کی بنیاد سمجھتا ہے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں اور اس کتاب کا نام ہے الجام ال نام ہے کتاب کا کیا نام ہے الجامعول الجامعل کافی جو ہے کافی اس کی تین جلدیں کتنی تین جلدیں اس کے تین حصے ہیں کتنے حصے حصے اس کے تین ہیں لیکن جلدیں آٹھ کہ اس الجامعل کافی کا پہلا حصہ اس کا نام ہے اصول کافی اس کی دو جلدیں الجامعل کافی کا دوسرا حصہ فروے کافی اس کی پانچ جلد ہے الجامع القافی کا تیسرا حصہ اس کا نام ہے روزت القافی اس کا ایک حصہ ہے اس کا کتنے ایک التما جگر اصول کافی میں شیعہ کے عقائد درج ہے فرو کافی میں شیعہ کے مسائل درج ہے جس طرح ہمارے ہاں بیچتی رہے وہ اور روزت القافی میں شیعہ کے بارہ اماموں کے حالات یہ جو جامع ال ہے پوری دنیا کا کوئی شیعہ اس کافی کا منحرس نہیں ہو قرآن کے بعد جو قرآن ان کا غار میں ہے اس کے بعد پوری دنیا کی سب سے متبرک کتاب ان کے نزدیک الجامع الکا جس طرح مسلمانوں کے نزدیک بخاری شریف ٹھیک ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ پوری دنیا میں یہ بھی متفقہ کیا اہل سنت کا کہ قرآن کے بعد ہمارے ہاں حدیث کی چھ کتابیں کتنی کتابیں <سلام> جن کو ہم کیا کہتے ہیں سیاستہ کیا کہتے ہیں <سلام> سیاستہ بخاری مسلم ترمزی شریف وغیرہ یہ چھ کتابیں ان کو قرآن کے بعد ہم درجہ دیتے تو بالکل اسی طرح شیا نزدیک اپنے قرآن کی کے بعد چار کتابیں چار ان کو کہتے ہیں سحا اربا یا اصول اربا یہ شیعہ کی کتاب پہلی کتاب جامعہ القافی دوسری کتاب تہذیب الحکام تیسری کتاب الفسار چوتھی کتاب ملا یا الفقی یہ چار کتابیں پوری دنیا کا شیعہ ہر کتاب کا انکار کر سکتا ہے ان چار کتابوں کا کوئی دنیا کا شیعہ انکار نہیں کرتا کوئی شیعہ. ان چار کتابوں پہلی کتاب ہے الجامع الکافی اس کی جلد اول میں اصول کافی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے اور باقاعدہ کتاب الایمان میں باب باندھا ہے کتاب لکھنے والے کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بادہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ان سے پوچھا گیا بادہ کس کو کہتے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے فیصلوں سے انحراف کرتا ہے. پہلے فیصلہ اور بعد میں سے اسے مثال دی اس نے کہا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ امام جعفر صادق کے بیٹے اسمعیل کو ان کا جانشین بنائے گا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نہیں موسا کازم کو جانشین بنائے گا اسمعیل امام جعفر صادق کی زندگی میں فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ میں نے ان کو موت دینی ہے لیکن فیصلہ پہلے اس محل کے بارے میں کر دیا بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ موسا کاظم کے بارے میں کر دیا تو محمد بن یعقوب جی کہتا ہے کہ اسی کو بدا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے فیصلے سے منحف ہو جائے پہلے فیصلے کا انکار کر دے یعنی پہلے اور بات کرے بعد میں اور بات اور اسی اصول کافی میں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاں اس وقت تک ان کو نبوت نہیں ملی جب تک ان کا خدا کے بارے میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے پہلے فیصلہ اور کرتا ہے بعد میں اور کرتا اسی کتاب میں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا پر یہ بات فرض تھی کہ وہ خدا کے بادا کے عقیدے پر ایمان رکھے تب ان کو نبوت تو اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کا عقیدہ شیعہ کی بنیادی کتاب میں تب تھی کسی عام زاکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا دوسرے نمبر پہ اسی کتاب میں اصولیں کافی تھیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو بارہ اماموں نے پایا ہے رتبہ امامت برتر از نب اصول کافی پوری دنیا کے شیعہ کا آج بھی یہ عقیدہ اور اس عقیدے سے کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا یوں کہ اصولی کتاب تو شیعہ کا پہلا عقیدہ کہ اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے دوسرا قیدا کہ انبیاء سے اماموں کا رتبہ بلند ہے اور تیسرا قیدا اسی اصول کافی میں ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ نامکمل اللہ کی کتاب ہے اصلی قرآن کی آیتیں ستارہ ہیں کتنی آئے تھیں اور اصلی قرآن کہاں ہے کہ عراق میں ایک غار ہے سرہ من را اس غار میں امام چھپا ہوا ہے اور اس کے پاس اصلی قرآن ہے دیکھو امام بھی غار میں ہے اور قرآن بھی غار میں ہے اور خود یہ بازار میں ہے امام بھی غار میں قرآن بھی اور خود یہ بازار میں سررامن غار میں اصلی قرآن لے کر تیرہ سو سال پہلے سات سال کا امام میں مید اور آج تک نہیں آیا حالانکہ خمینی کا اقتدار بھی رہا چلو جب گراگ نے خومینی والوں خمینی کو مارا تھا اور آٹھ سال جنگ میں اس کو شکست دی تھی اس وقت تو کم از کم خمینی کو چاہیے تھا کہ اس قبر پر اور اس غار پر جا کر ضرور روتا کہ ہمارا بیڑا گرک ہو گیا اور تو ابھی تک نکلے نہیں تجھے آنا چاہیے اب وقت ہے آنے میں لیکن خمینی نے اس کو نہیں نکالا اس کو ٹھیک ہے میں نے ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کافی عرصہ پہلے شی اور سنی کا اتحاد ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے اس نے کہا مول ہک نواز تو کہتے نہیں ہو سکتا میں نے کہا ان کا اپنا نقطہ نظر میرا اپنا شیعیا تھا اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا تم کہتے ہو کہ ہمارا امام غار میں ہے اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا امام آ چکا ہے ہمارا امام آ چکا ہے میں نے کہا ہمارا امام آ چکا ہے جب تک تمہارا امام نہیں آتا اس وقت تک ہمارے امام کے پیچھے لگ جاؤ ٹھیک ہے امام بنیفا کے اور جب تمہارا آ جائے گا اس کے پیچھے لگ جائیں اس نے کہا ہمارا شاید نہ ہی آئے میں نے کہا اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں کہ تمہارا نہیں آتا پھر یہ دیکھو قرآن دیکھو بھئی یہ کوئی بات ہے کہ اسی کتاب اصول کافی میں ہے کہ اصلی قرآن کی آیتیں ستارہ ہزار ہے یہ موجودہ قرآن ہے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئت والا تو اس سے دو گنا بڑا قرآن ابھی تک غار میں ہے اور سائز ہے ستر گز لمبا کتنا سائز ہے قرآن کا روشیا نے لکھا کتنے گال ستر گال میں نے کہا ستر گز قرآن اگر بند پڑا ہو تو ستر گز اگر کھول دیا جائے تو ایک سو چالیس گز کھول دیا جائے تو اور ایک سو چالیس گزوں کے فوٹ بناؤ تو بنیں گے چار سو بیس دیکھو صاحب کا کتنے بنے ایک سو چالیس گز کے فوٹ کتنے چار سو بیس اب دیکھو کہ جس مذہب کے قرآن کا سائز ہی چار سو بیس ہو میں نے فیصل آباد کے جلسے میں کہا تھا کئی سال پہلے کہ لوگوں تمہیں یہ قرآن منظور ہے ایک سو چالیس گزوں والا جس کو پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک موٹر سائیکل بھی ہونا چاہیے اتنا لمبا چوڑا قرآن تو میں نے کہا یہ قرآن تمہیں منظور ہے تو ایک بابا کھڑا ہو گیا کہنے لگا مجھے تو منظور نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا میرے مکان کی جگہ ساڑھے تین مرلے ہیں وہاں تو کھولے نہیں سکتا ہمیں کیسے منظور ہوگا تو اصول کافی میں پہلا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے دوسرا عیدا کہ امامت کا رتبہ رسالت سے اونچا ہے تیسرا کیدا کہ موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے اور اصلی قرآن غار میں ستارہ ہزار ایتو والا ہے اب پاکستان کا شیعہ پھنسا ہوا ہے پاکستان کا شیعہ پھنس گیا کیسے پھنس گیا کہ ان کی اصولی کتاب میں ہے کہ یہ موجودہ قرآن نامکمل ہے اب پاکستان کا شیعہ وہ کبھی کہتا ہے کہ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اصلی آئے گا اصلی آئے کبھی گا. کبھی نکل بھی جاتا ہے کبھی کبھی نکل بھی جاتا اور کئی کتابوں میں اب یہ مان بھی گئے ہیں کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کی ترتیب میں غلطی ہوئی ہے کبھی کہتے آیتوں میں غلطی ہو گئی ہے کبھی کہتے کراطے ٹھیک نہیں ہیں کبھی کہتے متشاد ہاتھ ٹھیک نہیں ہے. یہ چکر صرف امت مسلمہ کا ڈر لیکن آپ حیران ہوں گے ایک نئی بات سامنے آئی کہ ان کی بنیادی کتاب میں تو یہ درج ہے کہ اصلی قرآن غار میں ہے اور وہ قرآن جو حضرت علی نے امام میں کو دیا تھا وہ میں ہے لیکن شمن میں حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دریافت ہو گیا ہے آج سے گیارہ سال پہلے شمن کے میوزیم میں وہ قرآن جو حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے وہ دریافت ہوا تو پوری امت کے علماء نے اس قرآن کا فوٹو اسٹیٹ کروا کر مصر استنبول میں یعنی ٹرکی کے میوزیم میں جہاں عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے ان دونوں کو ملایا ایک لفظ کا فرق بھی نہیں نکلا شیو اور پچیس چک کا شیو چلو کراچی کی لائبریری میں اعظم لائبریری میں دونوں قرآن کے اصلی فوٹو اسٹیٹ موجود ہیں اگر علی المرتضا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ایک لفظ کی تبدیلی سے نکل آئے ہم اپنا مدد ہے توجہ کرو تم تک قرآن کہاں سے لاؤ گے اپنا سارہ ہزار ایپو والا میں کہ یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو لال محمد خلیفت بلا فصل جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ اپنا پڑھا ہوا کلمہ اس موجودہ قرآن سے ثابت اپنا پڑھا چلو اس میں کلمہ ثابت کر کتابیں تمہاری تمہاری حدیث کی کتابیں کلمہ بھی تمہارا اپنے قرآن سے اپنا کلمہ لاؤ اپنی چار حدیث کی کتابوں سے اپنا کلمہ لاؤ اور اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر آگے آؤ اپنا کلمہ جو تم پڑھتے ہو حضرت علی سے ثابت کر اگر کوئی آدمی کہہ دی علی المرتض کا تو نام ہے ک.. کلمے میں وہ اپنے نام کا کلمہ کیسے پڑھیں گے تو رسول اللہ کا نام بھی تو محمد رسول کلمے میں ہے محمد رسول نے بھی تو پڑھا ہے ملحب, ملحب, ملحب. ملحب. لا الہ الا اللہ محمد رسول حضور نے نہیں پڑھا ملحب. حضور کا نام نہیں ہے اگر علی المرتضا کا نام تم کلمے میں پڑھتے ہو تو چلو علی المرتضا سے ثابت کر ملحب. ناجل بلاغا سے لے آؤ ناز البلا جو ناج البلاگا تم جو چھاپی ہے اسی سے لے آؤ جو تمہارے ایران سے چھپی ہے وہی چل جاؤں چلو حضرت علی سے نہیں لا سکتے تو آگے چلو اپنا کلمہ حضرت علی سے نہیں لا سکتے اگر کوئی حسن سے سابت کر دو اگر تو حسن سے ثابت کر سکتے اگر حسین سے ثابت کر دو اگر حسین سے ثابت نہیں کر سکتے اگر تو زین العابدین سے ثابت کر دو زین العابدین سے ثابت نہیں کر سکتے امام باقر سے ثابت کر دو امام باقر سے نہیں کر سکتے امام سے ثابت کر دو سے ثابت کرو بوسا کالم سے نہیں کر سکتے رضا کالم سے ثابت کر دو رضا کالم سے نہیں کر سکتے تکی علی سے ثابت کر دو تکی علی سے نہیں ثابت کر سکتے نقی علی سے ثابت کرو نکی علی سے نہیں کر سکتے حسن عسکری سے ثابت کر دو عسکری سے نہیں کر سکتے محمد المادی سے ثابت کر دو میں نے تمہارے اور کا ایک ایک کا نام لے چیلنج کیا ہے اور چیلنج کرتا ہوں سو سال کے مرے ہوئے ہڈیاں سمیت قبروں سے آ جائے نہیں ثابت کر سکتے آؤ تب اپنا کلما جب قرآن سے لڑا سکو حدیث سے لڑا سکو بارہ ایماموں سے لڑا سکو تو پھر سپاہی صحابہ تجل سے پردہ اٹھائے گی اس پریت سے پردہ اٹھائے گی جلد ہی کلما نہیں چلنے تھے مستقبل اللہ حکمران کہہ کہ نواز شریف نے کیوں دورہ پوا ہوا ہے ٹھیک ہے بی بی سی نے کن کیا میں نے حیران ہوا کہ یہاں تو بڑے کاروباری قسم کے سیاستدان ہمارے پاکستان میں جتنے بھی جماعتیں ہیں آپ کو پتہ ہے حکمران جماعت کا جو حال ہے انہوں نے کہا کہ سپاہی صحابہ آئندہ الیکشن میں آئی جی آئی کے لیے مشکلات پیدا ضرور کرے بی بی سی کا تبصرہ تھا اور انشاءال میں اس تبصرے والے کو مبارک دیتا ہوں کہ بات یہی ہے بات ہے ان شاء اللہ اگر ہم زندہ رہے قدم بڑھاؤ ہم قدم بڑھاؤ اگر ہم زندہ رہے تو اسی طرح ہوگا ان شاء اللہ اور اگر ہم نہ ہوئے کام زیادہ تیز ہوگا جانے سے کام کم نہیں ہوتا یہ بھی ہمارا تجربہ ہو چکا ہے جانے سے کام کم اگر ہمارے اندر اخلاص ہوا تو پھر تمہارا باپ بھی ہمیں نہیں ختم کر سکتا اور اگر اخلاق نہ ہوا تو پھر تمہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہم خود ہی ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صحیح کریں ٹھیک ہے تو جو میں نے بات کی آپ کو سمجھ میں آ رہی شیا کے ساتھ اصل اختلاف کیا ہے پتہ چلا ہے نظریہ امامت اور امامت کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے سارے دین کا اولیا شیعہ نے بگاڑ دیا ہی بگاڑ دیا کلمہ بگاڑ دیا قرآن بگاڑ دیا اور جناب علی احادیث کی کتابوں کو بگاڑ دیا اور رسول اللہ کے رفاقات کی جماعت کے ساتھ عقیدے کو دیا بگاڑا یا نہیں بگاڑا اب لوگ کہتے ہیں جناب تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد علی تو مسلح تو سے دیکھ تو خمینی نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں میں حضب اللہ یہ خمینی نے میرے بھائیوں یہ عقیدہ خاص تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ پہلا اختلاف, ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلا اختلاف کیا ہے پہلا اختلاف کیا ہے پہلا اختلاف کیا ہے امامت اور اس کے ذمن میں چار اختلاف ہیں بڑے پہلا اختلاف کے شیعہ کا عقیدہ کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے عقیدہ باداب اصول ہے کافی دوسرا عقیدہ کہ رسالت سے امامت کا رتبہ زیادہ ہے جب حسالت سے امامت کا رتبہ زیادہ تو ختم نبوت پر شیعہ کا ایمان رہا تیسرے نمبر پر موجودہ قرآن نامکمل اللہ کی کتاب ہے شیعہ کا تیسرا کتاب اور چوتھا کتاب کہ ایک لاکھ چونتالیس ہزار تمام صحابہ پانچ آدمیوں کو چھوڑ کر سارے کافر اور مرتابڑے یہ بھی اصولیں کافی میں مدد یہ کوئی عام کتاب میں نہیں اصولے کافی بڑی مدد کتاب پانچ آدمی امار ابن یاثر فاری سلمان فارسی مقداد ابن اسود سلمان فارسی ابو زل رفاری مقداد ابن اسود امار ابن یاثر چار آدمی نہیں حضرت علی تو وہ پانچ ٹرن میں لے آتے ہیں چار یہ صحابی ان چاروں مقداد ابن اسود ان چار آدمیوں کے علاوہ کوئی سخت نبی کا صحابی شیعہ کے عقیدے کے مطابق مسلمان نہیں تھا سیا کا فیلا ہے اور سوال یہ ہے کہ پیگمبر کے ساتھ جو بدر میں گئے تھے تین سو تیرہ وہ کون تھے جو احد میں گئے تھے سات سو وہ کون تھے جو خیبر میں گئے تھے انیس ہزار وہ کون تھے جو تروک میں لڑے تھے تیس ہزار وہ کون تھے جو ادیبیا میں تھے ساڑھے چودہ سو وہ کون تھے جو فتح مکہ میں نبی کے ساتھ دس ہزار تھے وہ کون تھے جو خندق میں نبی کے ساتھ تین ہزار تھے وہ کون تھے اور مسد العمیر کی لاش کے جب ٹکڑے ہوئے تو وہ کون تھا عمر بن جنو کے ٹکڑوں کو پیغمبر نے جمع کیا تو وہ کون تھا اور حضرت بن عمیر کی لاش رسول اللہ کے سامنے آئی تو ان کے چہرے پر قسم رکھتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پاؤں پہ رکھتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے حضرت نے فرمایا اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دو اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دو قیامت کے دن گھاس بھی اس کی شہادت کی گواہی دے گا ایک صحابی میرے بھائی وہ لوگ سارے کون تھے اور وہی کہتا ہے کہ منا اس بلا سارے کافر تھے تو کافر جانے دیا کرتے منافق جان دیتے ہے افیلی کے رکھ کے میدان میں ہے کاروبار میں ہے بچوں کو یقین کراتا ہے بیویوں کو میڑا کراتا ہے شیو ایک بات کا چیلنج دیتا ہوں ایک بات قرض کوئی دنیا کی طاقت جواب دے کمینی کو قبر سے لے آؤ اس کا جواب دو یہ موجودہ قرآن ہے موجودہ قرآن اس قرآن پاک میں ساڑھ سات سو آیتیں صحابہ کی شان میں ہیں کتنی آیتیں اس قرآن میں ایک آیت ہے کنتم خیر خیرہ صحابہ کو اللہ نے خطاب کیا اور خطاب کر کے کہا کہ تم بہترین امت ہو صرف بہترین نہیں بلکہ سب سے بہترین امت خیر تذیر ہے سب سے بہتر کا معنی آتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت کہا جماعت نہیں کہا امت چار آدھی لوگ شیعہ کہتے چار مسلمان تھے آئے قرآن آئے کہتا, آئے کہتا آئے ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو یہ قرآن اور شیا کہتے چار تھے اور پھر قرآن کیا کہتا ہے افواجہ کہ دین میں فوجیں داخل ہوئی دین میں کون آیا فوجیں شیعہ کہتا ہے چار آئے قرآن کہتا ہے فوجیں آئیں چار آدمیوں کو کہتے یہ جو قرآن ہے اس قرآن کی یہ جو شکل یہ جو قرآن کی تصویر ہے میری بات پر غور کریں توجہ ہے قرآن کی جو موجودہ شکل اس یہ جو شکل ہے یہ شکل صدیق اکبر کی سچائی کی دلیل ہے قرآن تھوڑا بڑا کرو قرآن کو پڑھو نہیں پڑھے بغیر کھولے بغیر پیغمبر کی زندگی میں قرآن کاغذ پر نہیں تھا مسئلہ یاد رکھو نبی کی زندگی میں قرآن کاغذ پر مصلا. اور حضرت علی کی خلافت سے پہلے قرآن کاغذ پر تھا اب یہ جو علی کی خلافت سے پہلے اور نبی کی وفات کے بعد جن لوگوں کے دور میں قرآن آیا وہ سچے ہوں گے تو قرآن سچا اگر ان کو غلط کہو گے تو اس قرآن کی یہ تصویر نہیں رہتی دیکھو نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو قرآن کا ایک لتن بھی کانوں پر نہیں تھا بلکہ قرآن درختوں کے پتوں پہ تھا قرآن چمڑے کے پرتوں پہ پر تھا قرآن تختی لکڑی کی تختیوں پہ تھا اور جنگ یمامہ میں جب سارے سات سو قرآن کے کاری شہید ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر اگر کاری سارے اس طرح شہید ہو گئے تو قرآن کے یہ اوراق کہیں ضائع نہ ہو جائیں اس لیے آپ ان کاروں کی شہادت کے بعد جو کاری بچ گئے ان کو بلاؤ اور ان پرتوں کو سامنے رکھو اور قرآن کو جمع کرو چنانچہ صدیقی کے اکبر کے دور خلافت میں قرآن کاغذ سے آیا قرآن کہاں آیا میں کہتا ہوں قرآن میں کیا ہے اس کو چھوڑو یہ جو دو گتوں کے درمیان میں کتاب ہے اس کتاب کو تب سچا ماننا ہوگا اگر صدیق سجاؤ اس لیے یہ کہنا کہ صدیقی اکبر ایک غلطی ہمارے لوگ کر جاتے ہیں کہ اگر کے عثمان غنی کے بارے میں کہتے ہیں جامع القرآن حضرت عثمان غنی جامع القرآن نہیں جامع دے دے قرآن دے صدیق دے اکبر ہے حضرت عثمان غنی ناشر قرآن عثمان غنی نے قرآن نشر کیا کہ ستر ملکوں میں قرآن پہنچایا ستر ملکوں میں قرآن کے نسخے عثمان غنی نے پہنچائے لیکن قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے تجویز دینے والا فاروق آزم ہے نشر کرنے والا عثمان گنی ہے ان تینوں کو نکالو تو قرآن کی یہ شکل بنی نہیں سکتی ان تینوں کو نکالو تو قرآن کی یہ شکل بن اگر اس شکل کو اگر یہ شکل قرآن کی دنیا میں صحیح ہے تو پھر صدیق صحیح ہے پھر فاروق اعظم صحیح ہے پھر عثمان غنی صحیح یہ وجود قرآن کا وجود سلاسا کی سچائی کی دلیل میرے بھائی اسو نے کافی بڑی تھڈائی کے ساتھ محمد بن یعقوب کو نے لکھ دیا کہ کسی صحابی کے دل میں ایمان ہی نہیں تھا اور قرآن کہتا ہے ید ہو لو نسیب دین اللہ افاظہ فوجیں داخل ہو امت کن تم خیر امتن. سب سے بہتر امت یہ قرآن میرے بھائیوں شیعہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں ابو بکرو عمر کو مسلمان کہا گیا ہو یہ بھی چیلنج کی بات کرتا ہوں کوئی دنیا کی ایسی شیعہ کی مستند کتاب نہیں کوئی ایک جس میں ابو بکرو عمر کو مسلمان تسلیم کیا میرے متعلق اگر کسی نے تقیتاں کہہ دیا ہو تو اور بات ہے لیکن کسی نے ابو بکر و عمر کو مسلمان نہیں کہا اب آئیے اس عقیدے کی طرف عقیدہ رجت لوگ کہتے ہیں جی تم سختی کرتے ہو وا ولا کرتے ہو کافر کابر شیا کافر لوگ کہتے جی شیع ہیں جی شیا ہے تو کافر لیکن یہ کافر کافر کا نارا نہ لگاؤ جس <تصفح> طرح میں نے سبے ساکھ سے ملاقات کی تو بابا جی کو میں نے دکھائی کتابیں شیا کی <تصفح> <تصفح> بابا جی کو <تصفح> <تصفح> <شا اللہ> <ماشاء اللہ> <اللہ> <اللہ> شیا کی کتابیں امینی کی کتابیں دکھائی میں نے بابا جی یہ دیکھا بابا جی کہنے لگے ہیں تو کا فرق ہے تو کافر فرق کا لیکن یہ کافر کابر کا نارا مت لگا آمن خراب آہ, امن خراب ہوتا ہے آہ... اور میں شیعوں سے کہنا چاہتا ہوں شیو یہ کتابیں جب تک تمہارے گرو گنٹال لکھتے رہیں گے تمہیں سپاہی صحابہ کی ان کاروائیوں کا سپاہی صحابہ کے اس تلخ لہجے کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا جو ہم آپ کہتا ہیں یہ تلخ لہجہ ہے ہمیں کافر کہا جا رہا ہے تمہیں کافر تم تھی کوئی کابل بنی آئے اور جڑے کابل آئے تھے انہوں نے تو بڑا کیا ہمیں کافر کہا جاتا ہے ہاں تم بڑے مقدس ہو صحابہ کو کافر تمہارے بڑوں نے کہا ہم کیسے خاموش ہو جائیں گے آپ سپائے صحابہ کا ساتھ دو گے جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کریں دونوں ہاتھ محمد اب سے ہاتھ کھڑا رکھے ہاتھوں ہاتھ کھڑا رکھیں رکھے آپ کوئی بات سمجھ میں آ ہے پتا چلا ہے کہ شیعہ کافر کیوں ہے پتا چل گیا کفر اسلام کے اس جہاد کا پتا چل گیا سپایت صحابہ کا ساتھ ہو گے کلی گلی میں پرچم لہراؤ گے یونٹ بناؤ گے تم ایسا کرنا کہ کوئی جگ کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا